اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری اور آپ کی بعصت کے مقاصد آپ کو بھیجے جانے کی وجہ اور اس کی غرض و غائت کو اللہ جللہ شانہو نے کلام اللہ میں بہت ہی واضح طور پر اشارت فرمایا ہے اللہ جللہ شانہو نے امت کی ہدایت کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے فریضے کو انجام دینے کے لیے انبیاء علی مسلاط والسلام کو ہر دور میں بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ سید الانبیاء ہیں آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا اور دوسرا آپ کی امت آخری امت ہے اس کے بعد امت نہیں آئے گی آپ کی کتاب آخری کتاب ہے اس کے بعد کتاب نہیں آئے گی رب کائنات نے انسانوں کے لیے جو ہدایات اور اپنی رضا جوئی کے حصول کے جو طریقے ارشاد فرمانے تھے قیامت تک کا وہ سارا نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما دیا مہر لگا دی سلسلہ نبوت کے اوپر بند کر دیا مرسلین اور نبیوں کے تشریف آوری کے دروازے کو اور فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو آپ نے فرمائی ہے اس کا خلاصہ اس کا اختصار یا اس کی تلخیص کی جائے تو وہ دو تین چیزیں ہیں جو آپ چھوڑ کر گئے دنیا کے اندر ایک یہ دین اپنی کامل شکل کے اندر علیم اکمل لکم دینکم اکم و اتمم تو علی کم نے تو الاسلام دینا دین اسلام اپنی مکمل اور کامل شکل کے اندر اس لحاظ اور اس اعتبار کو سامنے رکھتے ہوئے کہ زمانوں نے بدلنا ہے لوگوں کی طبیعتوں کے اندر فرق آنا ہے لوگوں کے مسائل ان کی ترجیحات ان کا طرز زندگی یہ سب تغیر و تبدل اس میں ہوتا رہے گا اس سب کو منحوظ رکھتے ہوئے رب کائنات نے قرآن پاک کی شکل کے اندر ایک جامع کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح قیامت تک کے لیے عطا فرمائی دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے جو ان کی محنت کا ایک شاہکار اور نمونہ تھا وہ تربیت یافتہ افراد کی جماعت تھی جن پر کام کیا تھا جن پر محنت کی تھی جن کی تربیت کی تھی جن کو تعلیم دی تھی جن کے سامنے اپنے عمل کا نمونہ اور اسوہ کھڑا کیا تھا وہ دوسری چیز تھی اور تیسری چیز جو آپ چھوڑ کر گئے تھے وہ ایک امت تھی پوری ایک تو یہ خود جماعت صحابہ امت کا حصہ ہے ایک یہ تصور مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک روح زمین کے تمام کلمہ گو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنے والے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رسالت سے وابستہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے والے یہ ایک رشتہ اخوت اور محبت کے اندر جڑے ہوئے ہیں آپ نے اس کی مثال معروف مثال اس کی عطا فرمائی کہ یہ جسد واحد ہے ایک جسم کی طرح ہے یہ ساری امت چاہے شرق میں رہتی ہو یا غرب میں رہتی ہو چاہے اس کی زبان کچھ بھی ہو اس کی تہذیب کچھ بھی ہو چاہے وہ کسی بھی کلچر سے وابستہ ہو ہر صورت کے اندر ان کے درمیان ایک ایسا لازوال رشتہ ہے جو کسی بھی صورت کے اندر کمزور نہیں ہو سکتا اور کوئی اور رشتہ اس رشتے کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا اور وہ رشتہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے ہر دور کے اندر اس رشتے کی لاج رکھی ہے اس رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ مواقع کی ہے پہلی مواقع جو مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر کو جوڑ کر جس کا نمونہ امت کو عطا فرمایا تھا امت نے ہر زمانے کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی مثال پیش کی ہے اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے زمانے میں سعیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن حضرات کو مکہ مکرمہ کے اندر اللہ ج شانہ نے مالی وسعت اور فراخی سے نوازا تھا وہ اپنی اس وسعت اور فراخی کو کمزور مسلمانوں خاص طور پر کمزور مسلمان غلاموں کی آزادی کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے اور سمجھدار لوگ جو معاشرے کے تھے وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تم لوگ ایسے ضعیف لوگوں کو چھڑاتے ہو ایسے کمزور لوگوں پر احسان کرتے ہو جو تمہارے احسان کا بدلہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے کسی ایسے بندے پر احسان کرو جو کل تمہارا دست و بازو بنے کسی ایسے بندے کے اوپر مہربانی کرو جو کل تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا یہ احسان اور ہماری یہ مہربانی اور ہماری ان کے لیے خیرخاہی یہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہے ان نما نتمت لا نورید ان کم جزا شکورہ ہمیں تو نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے دنیا کے اندر کوئی جزا اور شکریہ اس انسان سے نہیں چاہیے ہمارا معاملہ رب کائنات کے ساتھ ہے اس کے لیے یہ اس وقت ایک اسلامی خیر کی فضا مکہ مکرمہ کے اس ماحول کے اندر بھی بنی جو مسلمانوں کے لیے جس میں زمین بالکل تنگ اور گویا ان کے لیے اسباب حیات سب سے زیادہ مشکل تھے لیکن وہاں پر ہی مسلمان ایک دوسرے کی خیر اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے اور اسلامی رشتے کو قائم کرنے کے اندر کس قدر اونچے درجے کے اوپر کامیاب اسلام اللہ جن نے سارے عالم کے لیے بھیجا ہے اور اس نے پھیلنا تھا مدینہ منورہ کی اس چھوٹی سی بستی سے اور اس بستی کے واقعی جغرافیہ کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے چھوٹے ہونے کے اوپر تعجب ہوتا ہے چند سو افراد کی بستی سے انصار اور مہاجرین دونوں ملا کر چند سو گھرانوں پر مشتمل یہ بستی تھی جس سے اس اللہ جل شاہوں نے اسلام کی کرنوں کو دنیا کی کونے کونے تک پہنچانا تھا اور پہنچا کر دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر اپنی نور نظر سیدہ زہرا فاطمہ بتول سے کہا تھا کہ فاطمہ تیرے ابا کا دین اس کا لایا و دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کر رہے گا اللہ جل شاہو نے بھیجا اس لیے کہ یہ ہر جگہ پہنچے آج فاطمہ کے ابا کا دین دیکھیں کہاں کہاں اللہ جل شاہ نے پہنچایا اور اس بات کو کیسا سچ ثابت فرمایا کہ پہاڑوں کے اوپر اور دور دراز علاقوں کے اندر اور صحراؤں کو اور سمندروں کو قطع کر کر آپ دور دراز کی بستیوں کے اندر پہنچے تو وہاں پر بھی آپ کو محمد عربی کے غلام نظر آئیں گے یہ <سلام> حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کی آفاکیت کا تقاضا تھا کیونکہ نبی اور نہیں آنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی جس طرح آپ کی ذات آپ کی نبوت آپ کی کتاب ابدی اور آفاقی ہے قیامت تک کے لیے اور اس کے بعد بھی انسانوں کے کام آنے والی ہے ایسے ہی آپ کی تعلیمات کو بھی اللہ جہ شاہوں نے ایک دوام عطا فرمایا اس کو بھی ایک اس کو ایسی جامع اور معنی تعلیمات عطا فرمائی کہ اس کا تعلق کسی ایک ماحول اور ایک علاقے اور ایک زمانے کے ساتھ نہیں تھا کتنا زمانہ بدلتا چلا گیا حالات میں تبدیلی آتی گئی آج بھی وہ ویسے ہی ریلیونٹ ہے جیسے آج سے چودہ سو سال پہلے تھی آپ نے جن چیزوں کی طرف اللہ تعالی کے کچھ قوانین سنت اللہ کی طرف بڑے شدید الفاظ کے ساتھ بڑے سخت الفاظ کے ساتھ توجہ دلائی ہے اور انسانوں کو اس کے اواقب اور نتائج سے ڈرایا ہے اس میں سے ایک اہم ترین چیز جس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے دنیا کے اندر آپ نے اس کے شدید نتائج کے بارے میں بتایا ہے وہ ظلم ہے آپ نے فرمایا کہ ظلم الظلم ظلمات یوم القیاما کہ دنیا کے اندر انسان جب ظلم کرتا ہے جب تجاوز کرتا ہے جب تعدی کرتا ہے جب کسی کا حق مارتا ہے جب کسی کے اوپر ظالمانہ تو پر مسلط ہوتا ہے جب کسی کی عزت آبرو جان مال کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اپنے لیے آخرت کے اندر اندھیرے تیار کرتا ہے ظلمات اندھیروں کو کہتے کہ اس کے لیے آخرت لازمن اندھیری ہے دنیا کے اندر بسا اوقات اللہ تعالیٰ ڈھی لتا فرماتے ہیں دنیا میں آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ این حالت ظلم کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا ان کا برا انجام لوگ نہیں دیکھ پاتے بسا اوقات دنیا میں بہت بڑے بڑے ظالم ایسے رخصت ہوئے ہیں کہ جن کا دنیا کے اندر انجام انسانوں نے نہیں دیکھا اسی لیے آپ نے آخرت کے انجام کی طرف اس کا اشارہ فرمایا اگرچہ ظلم کے بارے میں یہ ضرور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر اس انسان کے اوپر اس کی زندگی کے اندر ہوتا ہے اگر وہ بد انجام نہ بھی ہو جو ظاہری طور پر جس کے انسان منتظر ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر اس کو اندرونی اور باطنی طور پر بساوقات اتنے شدید ترین تکلیفات میں ابتلا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا حال وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کس حال کے اندر رہ رہا ہے اور کس حال سے وہ گزر رہا ہے قرآن پاک میں ظلم تین قسم کے ظلم کا بیان ہوا ہے ایک ظلم کہا گیا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے کہ انسان ظلم کرتا ہے اور اس ظلم کا تعلق اللہ جل شانوں کی ذات کے ساتھ ہے اور وہ شرک کو ظلم کہا گیا ان شرک اللہ ظلم <نعظیم> کہا گیا کہ شرک سب سے بڑا اور اونچا ترین ظلم ہے کہ یہ انسان اللہ جل کی, کی قدرتوں کو دیکھ رہا ہے اللہ جانو کی, کی, کی بنائے ہوئے سارے نظام کو جو, جو پکار پکار کر اس کی وحدانیت کے اوپر دلالت کر رہا ہے اس کو انسان دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اللہ کی بنائی ہوئی حقیر مخلوقات کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو اس کو اللہ جانو نے ظلم کہا دوسرا ظلم اللہ جل شاہ نے وہ فرمایا جو انسان انسان پر کرتا ہے اور فرمایا کہ ان نمج سبیل ودین یزلیمون الناس کہ اللہ تعالی کی پکڑ اور گرفت آئے گی ان لوگوں کے اوپر جو انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں جو انسانوں کے اوپر تعدی اور تجاوز کرتے ہیں اور ظلم کی تیسری قسم بیان فرمائے گی جو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے وما ظلمون ولاک انکان و انفسم اللہ نے فرمایا کہ خود اپنے اوپر انسان ظلم کرتا ہے کیا مطلب وہ کام کرنا جس کے عواقب اور جس کے نتائج تباہ کن انسان کو بتا دیے جائیں کھول کھول کر بتا دیے جائیں قرآن پاک کی آیات کے اندر دنیا کے سب سے سچے انسان سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چیزوں کے نتائج بتا دیے جائیں کہ یہ کام کیا جائے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا یہ کام کیا جائے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا اگر کوئی انسان ان نتائج سے بے پرواہ ہو جائے اور پھر بھی دوہرا دہرا کر ان کاموں کو کرے تو قرآن کہتا ہے یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ان کاموں کا انجام کیا ہوگا اس کو بتانے کی جو سب سے اعلیٰ ترین صورت ہو سکتی تھی دیکھیں بسا اوقات خبر ہم تک آتی ہے اس خبر کے اندر ابہام ہوتا ہے اس خبر کے اندر اجمال ہوتا ہے اس خبر کے اندر شک ہوتا ہے اس خبر خبری کوئی اوتھنٹسٹی نہیں ہوتی کوئی سکاحت نہیں ہوتی اس کی تو ہم عجیب تذبذب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس خبر کے اوپر یقین کریں یا یقین نہ کریں اس کو سچا جانے یا جھوٹا جانے یہ بالکل حقیقت کی عکاسی کر رہی ہے یا یہ مبالغہ ہو رہا ہے اس کے اندر قرآن،, قرآن نے اور حدیث نے اور اللہ کے دین نے اور اللہ اور اس کے رسول نے دین کے بارے میں ہمیں کسی ایسے تذبذب کے اندر نہیں چھوڑا کسی خبر کو بھی ہمیں اس انداز میں نہیں دیا گیا کہ انسان ورتہ حیرت میں ہو کہ اس میں سے کس بات پر یقین کروں اور کس بات کو چھوڑ دوں کس بات کو سچا جانوں اور کس بات کو جھوٹا جانوں کس بات کو قابل عمل جانوں اور کس بات کو قابل عمل نہ جانوں اس قسم کے تذبذب میں ایسی کسی تشکیل میں ایسی کسی کنفیوژن کے اندر مسلمانوں کو نہیں رکھا گیا انسانوں کو نہیں رکھا گیا اللہ جل شاہ نے اپنی وحدانیت کی نشانیاں کائنات کے اندر ایسی پھیلا دی ہیں علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اللہ جانو کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے اگر کسی کو نبی کی رسالت نہیں بھی پہنچی تو بھی اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ وحدہ اللہ شریک کائنات پر اگر وہ صرف عقل کی نگاہ ڈالے گا جو اس کو جو عقل اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اپنی فطرت کی اس پکار کے اوپر اگر لبیک کہے گا تو اللہ جل شانو کی وحدانیت اس کو سمجھ کے اندر آئے گی اورمبیا علیہ وسلات والسلام نے تو آنے کے بعد کھول کھول کر اور دوہرا دہرا کر اور بتا بتا کر اور ہر پہلو سے اس کے اس کے انسان کو اس کے اندر اور باہر کے مسائل بتا کر اور پھر خود اس کے اوپر عمل کر کر کسی چیز کو پردہ خفا میں نہیں رہنے دیا کسی چیز کو کسی الجھاؤ میں نہیں رہنے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کہ ظلم آخرت کے اندھیرے ہیں اور آخرت کی گھاٹیاں ہیں جس سے یہ انسان گزرے گا دنیا کے اندر جو تجاوز کرے گا اور ایک دوسرا بھی ارشاد فرمایا ظلم کے بارے میں اور ارشاد یہ فرمایا کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہوگا اور دوسرے مسلمان اس کے اوپر خاموش ہوں گے احتجاج نہیں کریں گے اپنے حت المقدور اس پہ جو ان کے بس کے اندر ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے وہ اس کے لیے کردار ادا نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اس کے اندر مبتلا کیے جائیں گے یہ آگ ان کو بھی لپیٹے گی ان تک بھی پہنچے گی وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو عافیت کے اندر ہیں ہم تو بڑی بڑے خیر سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خیریت اور ان کی عافیت کی مدت محدود ہوگی یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے ایک کونے کے اندر اس قدر ظلم ہو رہا ہو اور اسی دنیا کے دوسرے کونے کے اندر ان کے رشتے کے مسلمان بیٹھے ہوں اور وہ اس کے اوپر خاموش ہوں اور ایسی خاموشی جو رضامندی کی دلالت کرتی ہے کہ گویا اس امت کے اندر کوئی نہیں ہے جس کو اس کے اوپر کوئی تکلیف ہو آج شام کے شہروں کے اندر معصوم بچوں کے ساتھ بے گناہ خواتین کے ساتھ عام مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلح نہت لوگوں کے ساتھ جس کس قسم کی سربریت لوگ اس کو اردو کا ایک محاورہ ہے بربریت استعمال کرتے ہیں یہ انگریزی سے آیا ہے اور یہ بربر تو مسلمان تھے ان کے لیے انگریزوں نے محاورہ نکالا تھا تو ہم نے اس کا اردو ترجمہ کر دیا کہ بربریت ہم کہتے ہیں بربروں کو کہ جنگ عیسائیوں کے ساتھ ہوئی ہیں تو انہوں نے ان کے لیے یہ لفظ نکالا تھا کہ یہ بہت بڑے مظالم تھے جو جو جنگ کا نتیجہ ہوتا ہے تو اس پر ہم دیکھ رہے ہیں ہماری ہم کیسی پتے کو پانی کر دینے والی دل کو پگلا دینے والی تصویریں آپ کے سامنے معصوم بچوں کی آتی ہیں ان کے آزا کٹے پھٹے ہیں کسی کا ہاتھ نہیں کسی کا پاؤں نہیں ان کی آنکھوں کے اندر دیکھے زمانے بھر کی مظلومیت جیسے سمٹی بھی ہو اور خواتین کی چیختی چنگاڑتی اپنے بچوں کی لاشوں پہ کھڑی تصویریں پورے کے پورے شہر کھنڈر کھنڈر ہو گئے اور پچپن اسلامی ملک اس روئے زمین کے اوپر موجود ہیں جو اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور ان کے حکمران بھی موجود ان کے لوگ بھی موجود ان کی تنظیمیں بھی موجود ہیں ان کے اجتماعی فورمز بھی موجود ہیں او آئی سی کے نام سے اور عرب لیگ کے نام سے اور مختلف ناموں سے لیکن آپ کو کہیں سے کوئی صدا اٹھتی بھی آتی کوئی صرف یہ کہتا و بولتا نظر آتا ہے کہ اس ظلم کو بند کیا جائے یا ان مسلمانوں کی کیا داد رسی ہو سکتی ہے جو آج کیمپوں کے اندر اس شدید ترین اس وقت اور یہ جو پچھلے دو مہینے گزرے ہیں آپ اس خطے کی سردی کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ میں سے جس نے ترکی نہ دیکھا اور جس نے شام نہ دیکھا اس ترکی اور شام کی سرحد پر جہاں پناہ گزین موجود ہیں یہ میری اور آپ کی سردی تو وہاں کی گرمی ہے اس سردی کے اندر کپڑوں کے کے خیموں کے اندر وہ بچے اور ان کی مائیں اور ان کے لوگ جس جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اس کو تو چھوڑیں وہ تو چلیں سردی کا ہی مقابلہ کر رہے ہیں اور جو اس وقت الغوطہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے تین ہفتوں سے اس کے اوپر امت اسلامیہ کے اندر کوئی اور آواز نہیں اٹھ رہی مسلمانوں کی جانب سے اس کے اوپر کوئی کوئی شور تک نہیں ہے کہ اسے وہ کہیں کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں یہ ہمارے کلمہ گو مسلمان ہیں ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں اور ان کا جرم کیا ہے جرم بے گناہی کے علاوہ یا عام نہت لوگ ہیں اس پر حقیقت یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ خدا جانے ہماری آفیت کے کتنے دن باقی ہیں اگر ہمارے ہاں رویہ ایسا ہی ہو اگر یہی بے حسی کی ایک چادر پوری امت مسلمہ پر شخص لے کے غرب تک چھائی بھی ہو پوری عرب دنیا خاموش اور اپنے مفادات کی جنگ کے اندر اور اپنے کاموں کے اندر سارے کے سارے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے سے بڑے اقدام سے گریز نہیں کریں گے کہ ان کا جس سے یہ ان کو ان کو, ان کو اتنی تسلی ہو کہ اسے ہمارے اقتدار کے چند دن شاید بڑھ جائیں اس کے لیے بڑے سے بڑے کام کرنے سے وہ گریز نہیں کریں گے مصر کے اندر اخوان کی حکومت گرانے کے اندر اور وہاں پر سی سی کی حکومت لانے کے اندر خود عرب دنیا کا کیا کردار رہا اس کے اندر اربوں ڈالر کی مدد دی صرف اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں مصر کی اسلامی تحریک ہمارے ملکوں میں نہ داخل ہو جائے اس رستے کو روکنے کے لیے کسی بھی ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا کسی بھی ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑا ہونا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی امت مسلمہ کی قیادت کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہی یہ زوال کی انتہا ہے کسی معاشرے کی اور اللہ جانو جب آسمان سے وہ فیصلے نازل فرماتے ہیں جس کے اوپر قوموں کو اجتماعی طور پر لپیٹا جاتا ہے اس سے پہلے اخلاقی زوال یہاں تک پہنچ جاتا ہے لوگوں کا یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اس وقت اس پر آپ کبھی تاریخ انسانی کو اس کے اندر دیکھیں اس پر مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں مسلمانوں پر جو قیامتیں اجتماعی طور پر اس سے پہلے آئیں سکوت گرناتا ہوا اندلس کا سکوت ہوا بغداد کا سقوط ہوا ہندوستان کے اندر ہماری آٹھ سو سالہ حکومت جو ہے وہ گری اور خلافت عثمانی یا مسلمانوں کے حصے بکھرے ہوئے ترکی کے ٹوٹنے سے اس سے پہلے مسلمانوں کے حکمرانوں کے کی حالات کیا تھے اور اجتماعی طور پر مسلمان معاشروں کی حالت کیا تھی یہ ایک یہ ایک درس عبرت ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تاریخ کے صفحات کے اندر موجود نہ ہو تاریخ کو اس نگاہ سے پڑھے کہ اس وقت کیا اجتماعی صورتحال ہوتی ہے مسلمانوں کی اجتماعی اخلاق سب سے بڑی چیز آپ کو اس پہ یہ نظر آئے گی کہ مسلمان مسلمانوں پر ایک ایک سکوت مرگ چھایا ہوا تھا ایسے ایسا لگتا ہے یہ سارے مردہ آپ سوچیں دنیا کے اندر ایک ارب 65 کروڑ مسلمان بستے کتنی بڑی قوت اور آواز ہے یہ اگر صرف یہ آہو بکا کریں تو ان کے نال عرش سے ٹکرائیں اگر صرف یہ آواز بلند کریں تو ان کی آواز پوری دنیا کے اندر سنی جائے مگر دنیاوی مفادات نے منہ کے اوپر مہر لگائی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے مفادات نے چھوٹی چھوٹی چیزوں نے منہ بند کیے ہوئے اور اس ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بعض اس کے اندر درپردہ شریک ہیں اس کے اندر اور صرف آج ایسا نہیں ہوا ہمیشہ سے یہ جو آج اسرائیل کے اوپر عرب دنیا رونا روتی ہے کہ اسرائیل قائم ہو گیا ان کے کلیجے کے اوپر جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے اس میں خود عرب ملکوں کا کیا کردار رہا جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی تو وہ کس کی طرف تھے ان میں سے کتنے ملک کس کے ساتھ تھے ان کے ترپرتا آپس کے اندر کیا معاہدات چل رہے تھے جس کے نتیجے کے اندر آج ان کے کلیجے کے اوپر ایک ایک سہونی ریاست قائم ہوئی ہے اس پر ان کا واویلا ان کا شور اس کا, اس کا کوئی اللہ تعالی کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی یہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے پوشیدہ معاملات اللہ سے بھی پوشیدہ ہیں کہ اللہ جل نہیں جانتا کہ کیا, کیا, کیا, کیا ہوا دنیا کے اندر میں نے پہلے بھی یہاں پر ان خطبات کے اندر یہ بات عرض کی ہے کہ اس دنیا کو اللہ جل شانہ نے کسی میتھمیٹکس کی کسی اکویشن کی طرح بنایا ہے دو دو چار کے اصول پہ دنیا قائم طے شدہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا یہ ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا یہ ہوگا تو نتیجہ نکلے گا امبیا علیہ وسلاط سلام اپنی تعلیمات کے اندر اس بات کو کھول کھول کر بیان کرتے اور یہ بڑی حماقت ہوگی کوئی انسان کرے کوئی عمل کچھ ہو اور اس سے کسی اور نتیجے کی توقع اس کو جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے ایک انسان بوئے گندم اور چاول کی فصل کی توقع رکھے تو اس زمیندار کو لوگ پاگل سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے ایک آدمی بوئے کانٹے اور سے پھولوں کی توقع رکھے تو لوگ اس کو پاگل سمجھیں گے امت اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے بارے میں اس ایک دوسرے کے لیے اسلام کے رشتے کے اعتبار سے اس کے اندر جگہ نہ ہو اسلام کے رشتے کی قدر نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی قدر نہ ہو اور پھر وہ یہ سمجھے کہ ہماری اس اجتماعیت کو چھوڑ دیا جائے گا یا اس کو بچا لیا جائے گا یا وہ دنیا کے اندر کسی کسی بھی اعتبار سے اس اجتماعیت کا کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو ایک کے بعد ایک ملک مسلمانوں کا ہماری نگاہوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے ایک جگہ چنگاری لگی تیونس کے اندر اور وہاں سے اٹھی ہوئی آگ نے دیکھے لیبیا بھسم کر دیا اس نے مصر کے اندر کیسے حالات پیدا کر دیے شام کیسا کر دیا عراق کیسا کر دیا یہ ساری اسلامی دنیا آج سعودی عرب کیسے ہچکولے کھا رہا ہے یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے بحرین میں کیا ہو رہا ہے قطر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ پوری اسلامی دنیا ہمیں ایسے ہلتی ہوئی نظر ایسے ارتعاش کے اندر نظر آ رہی ہے اور ہم سارے یہ سمجھتے ہیں جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو باقی لوگ تباہ ہوں گے ہم تو امن اور کے ساتھ تو جو قدرت کا جو پھیر ان کے اوپر آیا ہے اس دن, اس دن سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے اور ان اواقب اور اسباب کا رستہ روکنا چاہیے جس کے نتیجے کے اندر یہ تباہیاں داخل ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو اس کا سبب بنتی ہے وہ ظلم ہے جس معاشرے کے اندر ظلم ہوگا اور جب وہ ظلم ایک حد سے بڑھے گا اس حد سے بڑھ جائے گا کہ اس ظلم کے اوپر بولنے والے چپ ہو جائیں گے اس ظلم کی نشاندہی کرنے والے خاموش ہو جائیں گے جب یہ ظلم بڑھے گا تو اس, کا یہ اس کے, اس کے یہ نتائج نکلتے ہیں معاشروں کے بچے مارے گی اور اس کے بعد پھر پتا نہیں چلے گا آج کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا آج ان کو ہماری سب سے بڑی عدالت نوٹس میں نوٹس دے کر ان لوگوں کو بلا نہیں سکتی اس معاشرے کے زوال کی آپ علامت دیکھیں سینکڑوں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 میں تو اعداد و شمار دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ عراق کے اندر کتنے لوگ مارے گئے افغانستان میں کتنے لوگ مارے گئے فلسطین میں کتنے لوگ شہید ہوئے اور برما کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے بوسنیا کے اندر کتنے لوگ اس کے کے اندر کتنے لوگ تو یہ سارا کا سارا ظلم جو ہے یہ سارا کا سارا خون جو بہا ہے اس کا یہ کس کا ہاتھ رنگین ہے اس کے خون سے اور عجیب طرفہ تماشا یہ ہے کہ ان لاکھوں بلا مبالغہ لاکھوں بلکہ بات میں تو کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا مجھے تو اس کے اوپر یعنی یقین نہیں آ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ عراق کے اندر پچھلے بیس پچیس سالوں کے اندر مرنے والے لوگوں کی تعداد ایک کروڑ ہے تو ایک کروڑ نہ بھی ہو تو لاکھوں کے اندر تو یہ تعداد ہے ہی ہے ایک ملک کے اندر اس قدر جب خون انسانوں کا زمین کے اوپر بہے گا اور اس کو اس بہنے کو لوگ عام بات سمجھیں گے اس کے اوپر کوئی بولے گا نہیں اب ہمارے اس پہ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ذمے کیا ہے تاکہ ہم اس کے نتائج سے بچ سکیں ہمارے ذمے اللہ جلف اللہ وساحا اللہ, اللہ جہر نے کسی انسان کے اوپر اس کی مقدرت سے اس کی استطاعت سے اس کی قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہر انسان کے اتنا مکلف ہے جس قدر اس کے اندر اللہ جلّہ شاہ نے جتنی اس کی توفیق عطا فرمائی ہے ہمارے حکمران اپنی توفیق کے بقدر مکلف ہیں ہمارے باثر لوگ اپنی توفیق کے بقدر مکلف ہیں اور عام مسلمان کم سے کم دو کام ضرور کر سکتا ہے اللہ جل شانو کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں آفیت کی مانگے کہ اللہ جل شاہوں ان کی اس آزمائش کو مختصر فرمائے اللہ تعالیٰ اس اس ظلم اور اس ان بربریت کرنے والے اور ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں کو اللہ شانہ دنیا کے اندر نشان نمون عبرت بنائے اور نیست و نابود فرمائے اور دوسرا آواز اٹھائے کم سے کم جو اس کی آواز ہے جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے جو بول سکتا ہے وہ بولے علماء منابر سے گفتگو کریں ممبروں سے بات کریں اور سیاسی لیڈر اپنی جماعتوں سے گفتگو کریں دیگر لوگ آج کل لوگ سوشل میڈیا کے اوپر لکھتے ہیں آج کل دوسرے اخبارات و جرائد میں لکھتے ہیں ٹی وی چینلوں کے اوپر آپ حیران ہوں گے کہ اگر اس عالمی حالات سے کوئی بندہ واقف ہو اور اس کے بعد پاکستان کے میڈیا کو دیکھے تو لگتا ہے دنیا کے اندر ایسا امن قائم ہے کہ کہیں پر کوئی واقعہ ہوا نہیں ہمارے میڈیا کو خبریں صرف اس بات کی ملتی ہیں کہ پڑوسی ملک کی کون سی اداکارہ فوت ہو گئی انہیں صرف اس کا پتہ چلتا ہے اور اس پر ان کے تعزیتی پروگرام جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے اور عجیب ہے کہ ایک ایک شخص کے فوت ہو جانے کے اوپر جس کو اتنا دکھ ہو اس کو ان لاکھوں انسانوں کے اس مظلومانہ قتل پر دکھ نہیں ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چیزیں کن کے ہاتھ کے اندر ہوں گی اس کی پشت پر کون ہوگا جو اس خبر کو بھی پہنچانے کی اجازت نہیں دیتے کہ ان مسلمانوں کو بتاؤ کہ تمہارے لاکھوں مسلمان بھائی مارے گئے بڑے مظلومانہ طریقے کے ساتھ یہ خبر بھی ان تک نہ پہنچنے دو. اس پر کوئی روئے نہ اس پر کوئی احتجاج نہ کرے اس پر کوئی بولے نہ اس پر اپنی آواز نہ بلند کرے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس, اس نظام کی پشت پر وہ کون سی قوت ہوگی وہ کون سا ہاتھ ہوگا اس کے پیچھے جو جس نے اتنا کنٹرولڈ ماحول بنایا ہوا ہے کہ جو خبر وہ چاہے گا وہ آپ کے کانوں تک پہنچے گی جس خبر کو وہ آپ سے روکنا چاہے چاہے لاکھوں انسان خون کی ندیوں کے اندر بہ جائیں آپ کو اس کی خبر نہیں ہونے دی جائے گی اس پر حقیقت یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے اور خوف آتا ہے اللہ جل شاہ کی سنت اللہ سے جو واقف جس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے ایسے موقعوں کے اوپر تو یہ یقین آتا ہے کہ ہم سب اس وقت اس ڈھیل اور محلت کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ جل شانہ نے رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے اور محلت کی زندگی ہم سارے کے سارے گزار رہے ہیں اس محلت کی زندگی کے اندر اللہ جل شانہ ہمارے لیے کوئی آفیت پیدا فرما دے ورنہ جب اللہ اس ڈور کو کھینچتے تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا پھر اس, اس, اس, اس نظام سے باہر نکلنے والا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ جل شاہ سارے عالم اسلام کے لئے ساری دنیا کے لئے امن و امان کے فیصلے فرمائے جن اعمال کی وجہ سے آسمانوں سے یہ فیصلے نازل ہو رہے ہیں تباہی و بربادی کے اللہ جل شاہ ہمیں ان اعمال سے اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے واقع دعوان الحمدللہ رب العلم